جفتہ کا دن ستمبر اور سال 2018 اٹھارہ ہے میں ہوں بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات میں ہم پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے مختصر خبریں بم دھماکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنا رحیم ساسولی کا بھائی ہلاک جرمنی کے شہروفر میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے پاکستان کے ہاتھوں لاپتا بلوچ خواتین اور بچوں کی گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ گریشیا سے سرنڈر شدہ سرمچار اور ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ بلوچستان مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری نوشکی سے چوبیس سال نوجوان کی گولوں سے چلنے لاش برآمد وادی مشکے فورسز کے ہاتھوں ایک اور فرزند لاپتہ آواران پاکستانی فورسز کا آواران سے بلوچ نوجوانوں کی جبری لاپتگی سے اظہار لاتعلقی بلوچستان ہرنائی کان کوئلہ بیٹھ جانے سے چار مزدور دب گئے ہلاکتوں کا خدشہ وائس فار بلوگ مسنگ پرسنس کے زیر اہتمام قائم احتجاجی کیمپ کو تین ہزار ایک سو اکہتر دن مکمل اظہاری یکجیتی کے لیے مختلف وفود کی آمد افغانستان پاکستان نے سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر جلال آباد کونسل خانہ بند کر دیا امریکی سینیٹرز کے بعد چین میں یوغور مسلمان اقلیت کو قید کیے جانے پر اقوام متحدہ کا بھی اظہار تشویش اب خبریں تفصیل کے ساتھ ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے نیمرغ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے سرگونا رحیم ساسولی کا بھائی میر سرفراز ساسولی ہلاک ہو گئے ہیں مزید اطلاعات کے مطابق ڈیتھ اسکواڈ کے ممبر میر سرفراز ساسولی موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہے تھے کہ انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے نصب کیے گئے دھماکہ خد مواد سے نشانہ بنایا گیا لیوی ذرا کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہے واضح رہے اس سے پہلے میرعبدالرحیم ساسولی پر بھی متعدد بار حملے ہو چکے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں کی جانب سے قبول کی گئی ہے تاہم اس کے بھائی پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی تنظیم نے قبول نہیں کی آج جرمنی کے شہر ہونوفر میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے بلوچ خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگین کے خلاف احتجاج کیا گیا جس میں بلوچ سیاسی کارکنان سمیت انسانی حقوق کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور جرمنی میں موجود بلوچ خواتین کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا مظاہرین نے بلوچ خواتین کی گمشدگی اور مقبوضۂ بلوچستان میں ریاستی بربریت کے خلاف مختلف نوعیت کے پلے کارڈ اٹھائے تھے اور پاکستانی جبر کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرے سے بی این ایم جرمنی زون کے کارکنوں اور نے خطاب بھی کیا مظاہرے میں سیاسی کارکنان نے بلوچ خواتین کی گمشدگی اور بلوچستان پر جبری قبضے کے خلاف پم بھی تقسیم کیے اور جرمن عوام کو بلوچستان بارے آگاہی بھی دی گریشا سے آنے والے اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات سرکرودی کے علاقے میں پاکستانی فوج نے چھاپہ مار کر رودینی نامی مسلح دفاع کے کارندہ اور میرولہ کے مقامی ڈیتھ اسکواڈ کا اہم رکن کو اپنے ساتھ لے گئے شنید ہے نیکو, نیکو رو دینی سابق سرمچار ہے جس نے اللہ محمد اسنی کے ساتھ سرندر کیا تھا واضح رہے نیکو رو دینی نے ایک اور ریاستی کارندے کے گھر پر فائرنگ کیا تھا جس میں اس کی بیوی ہلاک ہوئی تھی عوامی ذرائع کے مطابق نیکو رو دینی فوجی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ سکوارڈ مسلح دفاع کا کارندہ ہے اور علاقائی سطح پر یہ لوگ لوٹ مار سمیت بتخوری میں بھی ملوث ہیں دوسری جانب نیکو رودینی کے خاندانی ذرا نے بتایا ہے کہ پرسوں رات گیارہ بجے فوجی اہلکار اسے گھسیٹ کر لے گئے اور اس کے ساتھ فوج کی طرف سے دی ہوئی بندوق اور دیگر سامان بھی لے گئے بلوچستان میں لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق ضلع نوشکی کے علاقے زنگی ناوٹ سے ایک لاش ملی ہے جس کی شناخت خاران کے رہائشی چوبیس سالہ نظام بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جنہیں دو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے یاد رہے کل بھی بلوچستان سے سولہ سالہ مجید علی ولد علی جان نامی نوجوان کی لاش برامد ہوئی تھی جسے ایک روز پہلے آپریشن کر کے ریاستی فورسز نے ایک اور فرض کے ساتھ راغ تریب سے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جبکہ دوسری طرف زنگی ناوڑ کے علاقے سے فورسز نے گیارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ بھی کیا ہے جس کی اعضا ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مشقے کے علاقے ترات دان سے فورسز نے چھاپہ مار کر ایک شخص محمود ولد غلام جان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا واضح رہے مشقیں ضلع وارنگ کا تحصیل اور بلوچ مسلح تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر کا آبائی علاقہ بھی ہے اور فورسز آئے روز مختلف علاقوں کو محاصرے میں لے کر درجنوں کے حساب سے نوجوان بوڑھے خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے کیمپوں میں منتقل کرتا ہے جن میں سے کئی کو ایک دن بعد یا کئی دن بعد رہا کر دیتا ہے جبکہ اکثر نوجوانوں کی مسق شدہ لاشیں مختلف علاقوں سے برآمد ہوتی ہیں یاد رہے کہ جمعے کے روز بھی فورسز نے آوارن کے دوسرے علاقے کولوا سے دو بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا تھا پاکستانی قبضے گیر فورسز نے آواران سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے دو بلوچ نوجوانوں کی جبری لاپتگی میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے واضح رہے جمعے کے روز آواران کولوا میں پاکستانی سکیورٹی فورسز نے سرعام بلوچ عوام کے گھروں پر چھاپہ مار کر وہاں سے ذاکر ولد مراد اور خلیل ولد امین کو زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے اس سے پہلے بھی بلوچستان میں اکثر پاکستانی سکیورٹی فورسز بلوچوں کو اغوا کر کے سالوں تک اذیت خانوں میں اذیتیں دے کر اور پھر ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مسحق شدہ لاش ویرانوں میں پھینکتی آ رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہر بار پاکستانی فورسز جبری گمشدگیوں اور مسحق شدہ لاشوں کی برآمدگی میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں جبکہ انسانی حقوق کی عالمی ادارے اور علاقائی تنظیمی پاکستانی فوج کو ان واقعات کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہرنائی کے علاقے طالب لیز میں کوئلے کے کان بیٹھ جانے سے چار مزدوروں کے دب جانے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کان کن اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمی میں مصروف ہے تاہ تاہم ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے واضح رہے بلوچستان میں رواں روامہ مجموعی طور پر اٹھارہ سے زائد کان کن مختلف حادثات میں جام بحق ہو چکے ہیں جن میں حال ہی میں کوئٹہ کے نواح علاقے سنجدی کا کوئلہ کان حادثہ بھی شامل ہے جہاں کوئلہ کان میں گیس بھر جانے سے دھماکے کے نتیجے میں پندرہ سے زائد کان کن پھنس جانے سے جام بحق ہوئے تھے اسی طرح گزشتہ مہینے ضلع بولان کے علاقے میں کوئلہ کان دھنسنے کے بعد چھ کان کن پھنس گئے تھے جبکہ اس سے قبل مئی میں ضلع بولام میں کوئلے کی دو کانے بیٹھ جانے سے مجموعی طور پر تیئیس افراد جان بحق ہو گئے تھے یاد رہے بلوچستان کے کوئلے کے قانون میں مزدوروں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی کانوں میں زہریلی گیس بھرنے اور دھماکوں کی وجہ سے بہت سے غریب کان کن جان بحق اور زخمی بھی ہو چکے ہیں لاپتہ بروچ افراد کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو تین ہزار ایک سو اکہتر دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جس طرح انڈونیشیا میں مشرقی تیمور کے مسئلے پر کورٹ کے فیصلوں کو رد کرتے ہوئے مشرقی تیمور کے لوگوں کو گمشدہ کر کے قتل کیا جاتا رہا بلوچستان میں بھی یہی صورت حال ہے اور بلوچوں کو لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں کے واقعات میں پولیس نے ان گمشدگیوں میں خفیہ ایجنسیوں اور ایف سی کے ملوث ہونے کے ثبوت ویڈیو فوٹیج کی شکل میں سپریم کورٹ میں بھی پیش کی ہے اور مشرف دور کے وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ نے بلوچستان میں صحافین سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ پاکستانی ایجنسیوں کی تحویل میں چار ازار بلوچ ہیں لیکن صرف موجودہ حکومت ان چار ہزار کو صرف بیالیس افراد کی گمشدگی ظاہر کرتی ہے اور ان افراد کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے پاس نہیں ہے حالانکہ حقیقت میں پینتالیس ہزار افراد پاکستانی اکوبت قانون میں قید ہیں اور ہر روز موت کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں سکیورٹی خدشات اور مقامی حکومت کے کونسل خانے کی امور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے اپنے کونسل خانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ مکمل سیکورٹی ملنے تک سفارت خانہ نہیں کھولا جائے گا پاکستانی حکومت نے افغان شہر جلال آباد واقع اپنے کونسل خانے کی سیکورٹی پر خدشات کا اظہار کیا ہے پاکستانی وزارت خارجہ نے افغان حکومت کو ایک خط کے ذریعے کونسلیٹ بند کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے جس میں جلال آباد کے گورنر کی طرف سے سفارت خانے کے داخلی امور میں مداخلت کا الزام بھی لگایا گیا ہے دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان نے غزنی پر ہونے والے حملے کے تناظر میں افغان حکومت کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ غزنی حملے میں افغان طالبان کو پاکستانی جرنیلوں کی مدد حاصل تھی یاد رہے کہ دس اگست کو طالبان نے صوبہ دارالحکومت غزنی غزنی پر دعویٰ بولا تھا جس میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہو گئے تھے امریکی فوج نے فضائی حملہ کر کے طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اقوام متحدہ کی نسلی تعصب کے خاتمے کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق دس لاکھ سے زائد یوغور اور دوسری مسلم اقلیتوں کے افراد چین کے صوبے سینکیانگ میں جنگی قیدیوں کے کیمپوں میں قید ہیں غیر ملکی خبرساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اقوام متحدہ کی کمیٹی کی رپورٹ میں اس تعصب کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے یاد رہے گزشتہ روز فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو نے کہا تھا کہ امریکی قانون سازوں نے صدر ٹرمپ سے اصرار کیا ہے کہ وہ سینکیا صوبے میں مسلم اقلیتوں کو قید کرنے والے چینی حکام پر پابندی عائد کریں دوسری طرف چین نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور چین نے موقف اختیار کیا ہے کہ یوگ اور مسلمانوں سے متعلق یہ رپورٹ انسداد دہشت گردی کے تناظر میں بنائی گئی ہے جو حقائق کے منافی ہے چین کے صوبے سینکیانگ میں مسلم اقلیتی برادری یوغ آباد ہے جو صوبے کی آبادی کا پینتالیس فیصد ہیں سینکیانگ سرکاری طور پر چین میں تبت کی طرح خود مختار علاقہ کہلاتا ہے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیوز زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات